الحمد <سؤال> اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اور باقی تمام سمین کنٹس اور اس لیے روسکن تار میں آخری میں رکھ لیجیے درس نمبر پینتالیس پہ ترفر میں چاہیے تھوڑی آتی اب درد نمبر چھیالیس پہ ترفر میں چاہیے تھونچو ناتی سات ساتھ اللہ رمبی فی پچی کتاب کہ لیے آدھی تھوڑا چی کم نا تکن سوال جب اور پلے سرات جو کہ جہنم کے اوپر سے ہے ظاہر گزرنا ہے ضمبور حرصرت بن اور غت عمل کن جو حجیش راضین اسکر بن اور غت عمل کن باقاعدہ حساب کتاب بن اور جنت اور دوزہ جو ہے آخری انا یا ایالم بنا زومبھ پی شکل چلے نو اور دیمانہ معنی کن قرآن خدا سے بیانوی سے دیمانہ معنی نو اور جو نعمتیں ذکر کیا جنگ گا میں یا تعبیل چی بیا مرغوز ہوا جو قرآن میں جیسے بیان ہوا ہے اسی سورت میں موجود ہیت پنجے کا اعتقاد یاق و لازم انجو بحثان کے تھنج اور درین دی بحث بحاس فنوران سے بینیت کہ آیا انسان جو ہے دریانی ششف بالا بلا قیامت برپاوت برپا سلسن قیامت اللہ سر نش فواچن پہلا سور پو جو ہے اصرافیلی سے ہاں جی حقیقت کا کس نظر اور یہ سور ہوں نظر پہلی فونکے کا تو کہ پوری دنیا کا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا نم نے سے ہاں جی جسے موجودہ نظام شمسی نسخہ منگیے منع اور یہ تمام زمینی برقن نہ گاما تباہیت اور دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گا ہاں جی چٹیل میدان بن جائے گا صاف ستھرا میدان پوری دنیا تو ابالفر خدا اسرافیلی سی جو ہے ایک عرصے کے بعد دوبارہ خدا سے حکم بد بینخوشیہ دفعہ ایک اور دفعہ سور فون گے پھونے کے بعد جو ہے دے دنیا کا نا ششوت پہ آدم ایک نو قیمت قیامت تا ہاں جی تمام معلومات کن گامہ انسان کن سامہ یا زندہ اور انسانی دی گلی گلے سڑی پارا گندہ سو دی جی کن خدا سی یا شا شا شا دی دنیای کن تبدیل سے یان خوش دنیا کا مٹی تبدیل سو سے حلوی تبدیل سو سے ہاں جی تھالبسوں سے دنیا کے پرگند سفید تھالبن یا جمب سے خدا سے کھو ن یا روحوں کاب سے یا میدان ہاشرنوں سے دے حساب کتاب سرات دے مرحلہ گاما خلا پیش ہوں وہ نظرین اعتباسوں کہ گلی سڑی ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرنے پر اعتقاد کے بارے میں ہے آیا یہ گلی سڑی ہڈیاں جو ہے پھر سے زندہ ہو سکتی ہیں خدا الب نا اور دیو زندہ وے نہ مین ون. باری بارینو ہاں جی تو آتی شاست الرف سن دی بار نو اللہ ضروری طور پر کسل بھی کسل بھی جیو لے بندے مومن تجھ پر واجب ہے انتقیدہ یہ کہ تم اعتقاد رکھے یعنی تمہارا اعتقاد ایسا ہونا واجب ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات یو ہی الرمیم دوبارہ زندہ کرے گا نظام ہڈیوں کے معنی میں رمیم جو ہے جو گراگ میں تبدیل ہو چکی ہے ہاں جی گلی سڑی اور مٹی میں تبدیل شدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا ہاں جی قیامت العظما کل بڑی قیامت میں قیامت عظمہ یا افاکیہ جسے بولتے ہیں آپ نے پہلے پہلے قیامت یا میں ہاں یہ دنیا کا نظام مکمل چینج ہونے کے بعد یہ دنیا چٹل میدان بن جائیں گے اس میں کوئی پہاڑ نظر نہیں آئے گا کوئی چیز نظر نہیں آئے گا چٹیل میدان ہوگا سب کو اس قیامت عظماء میں جو ہے سب کو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور آپ کی گلی سڑی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جمع کر کے اس میں آپ کے روح کو ڈال کے آپ کو میدان حشر میں لے کے آئیں گے اور پھر فرمایا ہاں قیامت عظماء میں گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر کے لے آئے گا وہ یو فیض و اللہ کو لی جیسا اور پھر اللہ تعالیٰ افاظہ کرے گا یعنی ڈال دے گا ہر جسم میں اس کی روح کو ڈال دے گا ہاں جی ہر جسم میں اس کو روح کو ڈالے گا وہ یونش ہو ناسا اور لوگوں کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کما انشا المع جس طرح اللہ نے ابتدا میں خلق کیا ہاں جس وقت ہم بالکل نیند تھے اللہ نے خرا کیا اور ہمیں وجود ہے ابھی تو ہمارے ذرات موجود ہے ہاں جی ہمارے ذرات مٹی کی شکل میں موجود ہے ہمارے روح عالم برضا میں موجود ہے وہ پہلے سے خلاق شدہ موجود ہے تو اس مٹی کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم ہے اس کو ہر ذرے کا پتہ ہے کہ جسم کے ذرات مٹی کہاں براغندہ ہے کدھر ہے سب کو جمع کر کے پھر اسی انسان کو پیدا کر کے اس میں سے روح ڈالیں گے اور یقون اور یہ مرحلہ جو ہے اس میں پھر جو ہے روح ڈال کے دوبارہ زندہ کرنے کا یہ مرحلہ کب ہوگا دہین ایک عرصے کے بعد ہوگا یعنی انسان مرنے کے ایک عرصے کے بعد <تصح> <تصح> چونکہ انسان مرنے کے بعد کہتے روح و ہم عالم برزخ میں رہیں گے اور یعنی میرگو کب رہی ہو تو جی اور روح میں برزخ میں رہیں گے قیامت تک لو پیدے نمزین دکھ پیدے مرسلہ عالم برض اس میں رہیں گے پھر اس کے بعد جو ہے خدا میں سے قیامت جسم برپاؤ کو روح کنیاد جسم پتا سے ہن جسم کو نیاستہ سے گھڑی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کا جسم دوبارہ روح پھینکے گا لاکن لیکن سچے فرماتے ہیں دوبارہ زندہ اس میں روح پھونکے گا لیکن انسان جو ہے نظامات انسان جب مر جاتا ہے فعینہ امواضب عالم برداحین کھولا خوش نخوش نعمت ساتھ اور اس کو عذاب بھی ملتی ہے بالبدن المختصب العقروی عالم عالم آخراتی عالم برزخی انا یا عالم بنبیر پی ایک حفیح اور ہلکا جسم سورتی نو می می تراخن تراخن کی سورتنوں میں سالی میں بلا تراکین بیرون تراکی کے چنانچی خزر صاحب عمر کے سلم اظامات ابن آدم فقط کا قیمت قیامت ہو ابن آدم انسان جب شاہ نمبو خی سمجھو خی قیامت برپا ہو گیا ہاں جی اور اس سے پہلے لگتا ہے اسے قبری بحث بھی سن سن قبر بحثی ساست پر جو مل لن پونگاتی جو سم پر قبر گھٹے وہ نہ قبر انسانی فریشن جو ہے نا پیابر قسلم قبر روزت من ریاض الجنان او حفرت المن حفرِ نیران زر اعتقاد یا پاجی وز نے پیابرادی سیدان سنچو کہ قبر انسانی فری یا بحث کی گھاٹیوں میں سے ایک ہے یا بحیش کی باغات میں سے بات بادشاہ ہے سوری یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک ہے نیک سالم لوگوں کے لیے بھیش کی باغات میں سے ایک چھوٹا باغچہ ہے آپ کا قبر اور بورے لوگوں کے لیے جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک, ایک گھاٹ فرمایا ہاں جی اور قبر کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا واجب کرا دے اس وجہ سے شاستان دوبارہ فرمایا کہ لیکن آپ کے قیامت برپا ہونے تک انسان کو عالمی برداف میں اس کے روح کو اچھے اروا ہوں نیک سالے ہوں تو اس کو کوئی نہ کوئی نعمت ملتا رہتا ہے اور اگر بورے لوگوں اس کو اسی روح کو جو ایک ہلکا پھلتا ایک جسم اس کو ملے گا اسی کو عذاب بھی ہوتا رہتا ہے چنانچہ قرآن میں ہاں جی فرعون اور اس کی لشکر کے بارے میں اس کی درباروں کے بارے میں کہا ہے ان کے پرس و شام جو ہے عذاب پر ان کو پیش کرتے رہیں گے اور پھر قیامت میں ان کو شدید عذاب دیا جائے گا یہ بات ان سے تو آیا جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سانجے قرآن پاگنس واقعات سے اور قرآن سورہ یاسین میں جو ہے پیام چونکہ کپار قریش کے لیے یہ عقیدہ بالکل ان کو قرآن پورا پڑھتے رہیں خون و بار والی خون لے سمجھ میں نہیں آئے خون بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد ہماری جسم جو ہے گلّے سڑی مٹی ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے پرا گندا ہوتا ہے کدھر سے کدھر چلے جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا ہاں خون جم اللہ حاضم مواد تو اس نے اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کو ترقوں سے ہر جگہ جو ہے انہیں مثال قرآن میں سینکڑوں آیتوں میں اللہ نے مثال دے دیا کہ بھائی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ بار بار دلیل پیش کیا بندہ خدا ہاں جی کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ اللہ نے اتنے عظیم و آسمانوں کو اور نظام فلکیات کو سوراخ کو چان کو اور سات آسمانوں سات زمینوں اور اس کائنات کے ہر شے کو اللہ نے خلق کیا تو ان سب کو خلا کرنا مشکل کام ہے یا تمہیں دوبارہ پلڈانا یہ ایک مشکل کام ہے اللہ نے پھر اس کو جوڑا و قرآن باغ میں دیکھو تم کچھ نہیں تھا تمہارا کچھ نہیں تھا تم ادم محض تھا اس در سے تم کو اللہ نے وجود بھاشا ہے ابھی تو تمہارا روح بھی باقی ہے تمہارے جسم کے ذرات بھی مٹی والا مٹی کی شکل میں ہیں قابل میں پرا گندہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں نہیں ہے وہ اس چیز پر قادر ہے قرآن میں اللہ نے سینکڑوں مہرد میں یہ واقعہ پیش کیا چنانچہ سورہ یاسین آیت نمبر 78 میں ہاں ایک مشیک نے پیامر کے دور میں جو ہے اس نے ایک دفعہ قبرستان میں وہ گیا تو دیکھا ایک ہڈی سر کا جو ہے ہاں, گوٹا لیتے رہتے اس کا ہڈی جو ہے ایک مریض کا مر دے کا سر کا ہڈی ملا اس میں وہ پلا گندا اس ذرات میں مٹی میں تبدیل ہو چکا تھا بالکل بہت سیدھا ہوا میں اوڑ رہے تھے تو وہ سر لے کے بڑے خوشی تھا کہ پہ ہمارے سامنے پھینک کہا جگہ محمد یہ مٹی پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا ہاں جی یہ کیسے زندہ ہوگا تو اللہ نے قرآن اطبر مد صلی اللہ یاسن میں وہ مثلا اس نے ہمارے لیے ایک مثال پیش کیا اسی ہاں جی ہڈی کو سر کے کو جو جو مٹی میں تبدیل ہوا تھا وہ لا کے ہمیں پیش کیا لیکن جو ہے اللہ ونسی اللہ خلقہ لیکن اس نے اپنے خلقت اس سے بھول گیا کہ وہ ایک وقت کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اس کو وجود بادشاہ یہ زیادہ مشکل کام ہے یہ ایک چیز موجود ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے ہاں جی تو اللہ اس نے اپنے خلقات کو بلا دیا اور ہمیں ایک مثال پیش کیا اور کہا اس نے بڑے فخر سے میں یوں ہی لے جاؤں کون دوبارہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ راکھ میں تبدیل ہو چکے وہ رمیم ذرات میں تبدیل ہو چکا ہے یہ سوال اٹھایا تو اللہ نے جواب میں فرمایا کل میرے حبیب آپ اس سے کہہ دو یوں ہی اللہ جی اس کو جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا وہی ذات انشا اب جس نے پہلی دفعہ اس کو خلق کیا جس وقت کچھ نہیں تھا اس کو خلق کیا اور اس کو دوبارہ خلق کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ اور بیکل خلق نعلیم اور وہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی موجودات کو خلق کرنے پہ وہ قدرت رکھتے ہیں ہاں جی وہ قدرت رکھتے ہیں تو وہی اللہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں خلق کیا ابھی دوبارہ خلق کرے گا پہلی دفعہ خلق کرنا تمہارا کچھ ایک ذرہ بھی نہ ہو وہ زیادہ مشکل ہے یا پہلے موجود تھا دوبارہ خلق کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یقیناً جو ہے جب ایک مشکل کام کر لیتا ہے تو آسان کام کرنے میں کوئی پریشانی کسی کو بھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو تو بطرکہ اللہ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات شین شعین قدیر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ اللہ سے کہا اللہ تم انسانوں کو ماننے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرے گا گلی سری ہڈیوں کو تو اللہ نے ابراہیم سے فرمائے ابراہیم تم چار مختلف پلندوں کو لاؤ ان سب کو ذبح کرو اور ان کو وہ بالکل اچھی طرح کوٹ لو ہاں جی ٹنوشت سی وسیع شان گامٹ ہوں پھر اس کو چار حصے میں چار حصہ کرو اس کو سب کو ملا کے مخلوط کر کے ایک حصے کو ایک پہاڑی پر دوسرے کو دوسرے پہاڑی پر تیسرے کو چار پہاڑیوں پر ان کی چھوٹیوں پر مختلف جگہوں پر رکھو پھر ہر ایک کو جو ہے آواز دے دو مثلا کبوتر ہے مثلاً مثلا ہے جو بھی پرندہ ہیں اس کو آواز دے دو وہ آپ کے پاس تیزی سے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تو ابراہیم نے ایسے ہی کیا چار پرندوں کو لا کے آپ نے ان کو جو ہے ملایا ملانے کے بعد ان کو ذبح کر کے اس کو گوشت کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے پھر ان کو صحیح طرح کوٹ کے ملایا بالکل سب کو قیمہ ہاں، بنا کے پھر آپ نے مختلف جگہوں پر رکھا رکھنے کے بعد ان کو جو آواز دے دیا ہر ایک کو جو ہے تو ہر طرف سے چاروں جگہ سے اس کے ذرات دوڑ دوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں اڑ اڑ کے اور آپ کے سامنے جس پرندے کو بھی بلایا وہ پرندے کو وہی شکل ہو گیا بالکل وہی ہو گیا جو آپ نے پہلے لیتے اس میں آپ کو ذرہ برابر کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضر الرحیم کے قرآن پاک واضح تو میں کہ بھائی اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو عمل کر کے دکھایا یہ طرح حضرت وزیر پہ عمر کا واقعہ ہے آپ نے بھی ایک بستی میں جا کے لوگوں کو اس طرح مرا ہوا پایا اور کہا یا اللہ تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے آپ کو اور آپ کے گدھے کو سو سال جو ہے مروایا گدھا آپ کو جو ہے نیند کے حالت میں رکھا اور گدھے کو جو ہے گدھا کو مٹی ہو گیا تھا زراعت میں تبدیل ہو گیا تھا آپ کو اٹھانے کے بعد اللہ نے پوچھا ذرا وہ پوچھا بھائی کتنے سال یہاں پر رہا آپ نے کہا آدھا دن یا ایک دن کہا نہیں بھائی تم سو سال یہاں پر سو رہا ذرا دیکھا اپنے گدھے کو ہاں جو گدھے کو دیکھا وہ تو مٹی کے ذرا کسی خوشی نہیں پھر اللہ نے آپ کے نظر کے سامنے اس کے جو ہے ہڈی کے ذریعہ جم ہو اس کا ہڈی بن گیا ہڈیوں کا جوڑ سارا آپ کے سامنے وہ جوڑتا گیا جوڑتا گیا پھر اس پر جو ہے گوشت چڑھا اور پھر کھال چڑھا بالکل وہی گدھا ہو گیا جو اس سوار ہو کے آئے تھے تو اللہ نے پریٹیکل ہے لیکن اللہ نے آپ نے جاب کے پاس جو کھانا تھا وہ بالکل فریش تھا تازہ تازہ تھا سو سال تک اللہ نے میں دیکھا میرے نبی حضیر نبی سے کا وہ اللہ جو اس کھانے کو تازہ بھی رکھ سکتے ہیں جو جلدی خراب ہونے والی چیز ہے اور اس گدھے کو مٹی میں تبدیل کر دیا اور ابھی دیکھو آپ کے سامنے ہم نے عمل ان اس کو دوبارہ زندہ کیا اس کا گوشت چڑا یا ہڈیاں جوڑا ہاں جس کے ساری چیزیں خون جاری کیا اس کے ہتّا رال کے ایک ایک بال کو بھی بالکل رنگ بھی کلر بھی ہر چیز وہی پیدا کیا جو ہم نے پہلے پیدا کیا ہوتا تھا تو یہ جو ہے اللہ تعالی نے قرآن میں مرنے کے بعد گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا پریٹیکلی دو نبی کو اللہ نے واقعہ دکھائے ایک ابراہیم کو ایک حضرت وزیر کو لہذا ہمیں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اذان یہ ہم مسلمانوں کا مسلم عقدہ ہے ہم پاک مثلاً نرباشے کے مسلم عقدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خلق عمل میں ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا ہمارے روح کو ہمارے جسم میں ڈالے گا اور ہمیں پھر میدان حاشر میں کے ہمارے تمام حساب کتاب سزا جزا سب ہوگا اور پھر جو ہے جو بحثی ہوں گے اس کا اللہ بحیش طرف جانے کا حکم کرے گا اور جو برے لوگ ہیں اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا پھر اس کے جسم کو ہانجے جی جو جہنم ہے اس کا عذاب میں مبتلا اور جو بحثی ہے وہ بحثی عظیم نعمتوں میں سرشار ہوگا تو یہ مختصر عقدہ ہمارا اصل اتقادیہ سے گلی سڑی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں اس موضوع پر تھا اور لوگوں تک پہنچائے میں جو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پاک مسئلہ کے نورانی عقائد کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی ان کو سمجھنے کی ان پر اور ہماری زندگی پر ان عقائد کا اثر بھی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفن یا رب العالمین